إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا تفسیر قرآن کا پروگرام جاری ہے البتہ گزشتہ سال ہم نے رمضان میں صحیح بخاری کا کتاب الرقاق پڑھایا تھا اور کچھ حدیثیں باقی رہ گئے ہیں جن کی تکمیل کا اب تک موقع نہ بن سکا تو اب چونکہ اٹھائیسواں پارہ مکمل ہوا اور اس کے بعد کی تصویر شروع کرنے سے قبل ہم سے یہ تقاضا ہوا اصرار ہوا بار بار کہ کتاب الرقاق مکمل کر دیا جائے اور بالخصوص ہمارے بھائی عمران سعید حافظہ اللہ تعالی ان کے پاس بہت سے تقاضے تھے ساتھیوں کے اور وہ بھی بار بار اسی چیز کا تقاضا کر رہے تھے کہ یہ کتاب الرخاق مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند احادیث جو باقی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں یہ کتاب الرخاق کی حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو تین چھ ایک صفر تین یہ دیس امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن قال عن جابر یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر عبد اللہ الصاری نبی السلام کے صحابی یہ فرماتا ہے کہ اندی صلی اللہ علیہ وسلم قلع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مین نعر بے شفا نکالا جائے گا جہنم سے بے بذریہ شفاعت یعنی کچھ لوگوں کو اگلی حدیث میں یہ حدیث ہے آگے اور اس میں یخرج قوم بنے کچھ لوگوں کو ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا بے شفاعت کے نتیجے میں اور جب ان کو نکالا جائے گا تو ان شعری گویا وہ صحریر ہوں گے یہ صحریر جمع ہے فرور ان کی یہ تحریر سا کے ساتھ سو کی جمع جیسے اصافیر اور سور کی جمع اس طرح تحاریر فرور کی جمع اور سو کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک ککڑی سبزی ایک ککڑی جو سوکھ جائے سکڑ جائے تو جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا ان کا جسم سوکھی ہوئی ککڑی کے مانند ہوگا یا پھر سہرور کا دوسرا معنی صحرائی جو ریت والے علاقے ہیں تو ریت میں کچھ پودے چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے اوپر کو نہیں بڑھتے لیکن زمین میں پھیل جاتے ہیں وہ اس طرح وہ انتہائی چھوٹے قامت کے چھوٹے قد کے بالکل جلے بنے خشک جہنم سے نکالے جائیں گے کیسے نکالے جائیں گے بے شفاعت شفایت کے نتیجے میں شفات کی برکت ہے یہ شفاعت کون کرے گا یا اس کی فراہت نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن جو شفاعتیں ہیں وہ مختلف افراد کی طرف سے ہیں سب سے بڑے شافع محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ دیگر انبیاء شفاعت کریں گے اس کے علاوہ وہ شفاعت الملائکہ فرشتوں کی شفاعت کا ذکر ہے اس کے علاوہ افراد کی شفاعت کا ذکر ہے افراد سے مراد وہ بچے جو بچپن میں بلوغت سے قبل فوت ہو گئے اور ان کے ماں باپ نے صبر کر لیا ہو کچھ جزا فضا نہ کی ہو تو وہ بچے بھی اپنے ان ماں باپ کی شفاعت کریں گے بلکہ ان کا ہاتھ تھام کے ان کو جنت میں لے جائیں گے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ ہم نے ان کو صدمہ پہنچایا اپنی موت کے ذریعے تو آج ان کے بغیر جنت میں کیسے جائیں تو اپنے والدین کی شفاعت کریں اور اللہ قبول کر لے گا یہ شفاطیں مختلف ہیں یہاں شفاعت کی وضاحت نہیں ہے کہ کس کی شفاعت سے نکالا جائے گا لیکن عمومی طور پر جو شافع ہیں روز جزا کے سب سے بڑے شافع محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ صلیحہ علماء صالحین نیک افراد ان کی شفاعت بھی ثابت ہے بلکہ نویر اسلام کی ایک حدیث ہے یقرجمنس بے شفاق رج المن امت ہی اکثر من بنی سمیم میری امت کا ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے اتنے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے کے لوگوں سے زیادہ ہوگی اور بنو تمیم قبیلہ کم از کم اسماعید السلام کے دور سے ہے ہر دور میں رہا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا آج بھی بنو تمیم کے افراد موجود ہیں اور قیامتک رہیں گے آتے رہیں گے طویل امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بن تمیم کے لوگوں کی تعداد سے بڑھ کر لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے یہ قیامت کی شفاعت ہمارا گناہ کا ایک بڑا سہارا ہے تو اس حدیث میں نویر اسلام نے شفاعت کا ذکر فرمایا کہ جہنم سے نکالا جائے گا شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو شفاعت کس کی اس کی, کی تحدید نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا شفاعت کے ذریعے جہنم سے اور کا ان ان کے جسم ایسے ہوں گے جیسے ایک سوکھی خشک بالکل مرجائی ہوئی ککڑی یا پھر وہ بوٹی جو سہرائی علاقوں میں ریت سے اگتی ہے اور وہ او زمین میں پھیلی ہوتی ہے اوپر کو نہیں بڑھتی یعنی بالکل چھوٹا ان کا قد ہوگا اور جلب بھون کے وہ بالکل کوئلہ بنے ہوں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا کل تو مست آاری قال ازادیس یہ راوی احمد ابن سالوں ان کے شیخیں امربن دینار انہوں نے پوچھا کہ سعاریر کیا ہے جو حدیث میں لفظ آیا سعاریر یہ کیا ہے فرمایا کہ الزغاویس یعنی سعاریر زغاویس ہیں وہ جو معنی ہم نے کیا یعنی ککڑی چھوٹی مرجائی ہوئی یا وہ بوٹی جو ریت میں اگتی ہے اس طرح ان کے جسم ہوں گے اور آگے الفاظ نکان کا فقط افم کہ ان کا منہ گر گیا تھا یعنی امر ابن دینار کا جو راوی حدیث ہے اور منہ گرنے سے مراد دانت جڑ گئے تھے ان کے دانت جھڑ گئے تھے اور دانت ٹوٹ کے گر گئے تھے کہنا یہ ہی چاہ ہیں کہ دانت گرنے کی بنا پر وہ سین کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے افضا بیس سین کے ساتھ ہے تو سین کا تلفظ وہ صحیح نہیں کر پاتے تھے تو انہوں نے سین کی جگہ سا کہا افزغا بیس سا کیونکہ دانت ان کے جھڑ گئے تھے تو سین کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے تھے انہوں نے سین کی جگہ سا کا تلفظ کیا جبکہ حقیقت میں یہ سین ہے آپ غور کریں کہ ہمارے محدثین حدیث کے روات کس قدر امانت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ اپنے شیخ کے بارے میں بتا دیا کہ جب شیخ نے یہ حدیث سنائی مجھے تو وہ بیس کہہ گئے سا کے ساتھ وجہ یہ کہ ان کے دانت جھڑ گئے تھے اور سین کا تلفظ وہ صحیح نہیں کر پاتے تھے تو راوی حدیث نے مکمل امانت کا مظاہرہ کیا اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ حدیث کے راوی امر ابنی دینار چونکہ ان کے دان جھڑ گئے تھے تو سین کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے تھے اور سین کی جگہ سا وہ پڑ جاتے تھے تو یہ امانت بھی انہوں نے اس کا حق ادا کیا فقول بل امر البین دینار جو وہی حماد بات فرما رہے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا ابا محمد ان کی کنیت ہے سمیعت جابر البن عبداللہ یہ حدیث صاحب نے واقعی سنی جابر سے یہ حدیث صاحب نے جابر سے سنی ہے صحابی رسول سے انہوں نے یہ کہا کہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی اسلام سے سنی ہے کیا سنی ہے یخرج بالشفاعت من النار فقال نان تم نے تصدیق کی ہاں یعنی جابر نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے یہ عمر جو قال رسول اللہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں صراحت نہیں کہ میں نے یہ سنا یا نہیں سنا مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل پیش کر دی کہ جناب حماد نے جناب بن امردینار سے پوچھا کہ کیا جابر نے حدیث اللہ کے نبی سے سنی تو فرمایا کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کہ شفاعت کے ذریعے ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کے وجود سڑ کے بالکل کوئلہ بن چکے ہوں گے اور ان کی جو ایک جو قد و قامت ان کا وہ اس بوٹی سے زیادہ نہیں ہوگا جو ریت میں اگتی ہے پھیل جاتی اوپر کو نہیں بڑھتی پھیل جاتی اتنی تاکید انہوں نے کیوں اختیار کی کہ اللہ کے نبی سے سنا انہوں نے جناب جابر سے کیونکہ شفاعت کا مسئلہ شروع دور سے ہی مختلف ہی چلا رہا ہے دو گمراہ فرقے تھے ایک محتضرہ اور ایک خارجی جو شفاعت کا انکار کرتے تھے اپنے ایک عقیدے کی بنا پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے وہ ایمان سے خارج ہے چونکہ شفاعت گناہ کے لیے ہوگی تو گناہ تو ایمان سے خارج ہے شفاعت کا سوال ہی نہیں اس عقیدہ فاصدہ کی بنیاد پر وہ شفاعت کے منکر ہو گئے کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور شفاعت کفار کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی لہذا جو گناہ گاروں کی شفات کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے ان دو گمراہ فرقوں کے نزدیک متدلہ اور خوارج خارجی کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل ہے متضلہ کہتے تھے ایمان سے خارج تو ہے مگر کفر میں داخل نہیں بلکہ ایک مقام ہے ان دونوں کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان ایک مقام ہے اس مقام میں یہ معلق ہو جاتی یہ عقیدہ متضلہ کا مگر دونوں اس بات متفق ہیں تو ایمان سے خارج ہو جاتے کبیرا گنا کا انتظار کرنے والا ایمان سے خارج ہے اس بات پر متفق ہیں اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ چونکہ ایمان سے خارج ہے لہذا شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ شفاعت جو ہے گناہ گاروں کے لیے اور گناہ گار بندہ ایمان سے خارج ہو گیا تو وہ شفاعت کا مستحق ہے ہی نہیں یہ خریدنا خوارج پر موثر رکھ جب کہ صحیح عقیدہ اہل السنہ عدالح کا جس کو محدثین نے نقل کیا دلائل کے ساتھ کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا فاصلے و فاجر ضرور ہے فصق و فجور کا ارتقاب ضرور ہے مگر وہ ایمان سے خارج نہیں ہے اپنے ایمان پر قائم ہے وہ, وہ کفر میں داخل نہیں ہے تو چونکہ گناکار ہے لیکن مومن ہے موحد ہے وہ شفاعت کا مستحق ہے ایمان سے خارج ہے ہی نہیں وہ کفر میں داخل ہے ہی نہیں تو پھر وہ شفاعت کا مستحق ہے تو کیونکہ یہ مسئلہ اس دور میں ایک بڑا ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا تھا تو راوی حدیث نے تاقد کیا کہ جابر نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے واقعی سنی کہا کہ ہاں سنی تو مسئلہ حل ہو گیا خوارج کا رد آ گیا معتدلہ کا رد آ گیا جو شفاعت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ایک قوم جہنم ہنم سے نکالی جائے گی شفاعت کے نتیجے گناہ گار قوم تو شفاط حق ہے اور خواتر متحدہ کا عقیدہ باطل ہاں شفاعت کا مسئلہ مقین ضرور ہے شفاعت میں ایک شافے ہوتا ہے شفاعت کرنے والا دوسرا مشہور جس کی شفاعت کی جائے شافے اور مشور یہ دونوں یعنی شافے اور مشفوع دونوں کا تعین اللہ کرے گا یہ بات یاد رکھو اپنی مرضی سے نہ کوئی شافے بنے گا اور نہ کوئی شافے اپنی مرضی سے کسی مشفوع کا تعین کرے گا دونوں معاملے اللہ کے سپرد دے شافے کا تعین بھی اللہ پاک فرمائے گا اور مشروع کا تعین کس کی شفاعت کرنی اور کس کی نہیں کرنی یہ تعین بھی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا منز اللہ بھی یش و اللہ بزن ہی قرآن کہہ رہے کون ہے جو اسے شفایت کرے شفاعت کریں گے اللہ بزن اللہ کے اذن سے اللہ کے عمر سے اپنی مرضی سے کوئی شافے بن نہیں سکتا اسی طرح میں شور ولاشور ہوں اللہ لحمد کی شفات کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت نے اللہ راضی ہوگا دونوں کا تعین اللہ کے پاس اور اللہ رحم العزت نے شفاعت کے تعلق سے قاعدہ وضاح کر دیا یہ شفاعت صرف انہیں حاصل ہوگی نصیب ہوگی جن کے پاس توحید کا خیز ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے من اسراض میں شفا دے گی وہ عمل تھے آپ نے یارسود علیہ السلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفایت کریں گے قیامت کے دن اثر نیس پہ شفایت ہی عمر قیامت من لا الا خالص من خالصی کہ میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے بالکل خالص مخلص ہو کر ہر قسم کے شرک سے بچ کر لا الہ اللہ, اللہ کا اقرار کیا یہ جی گلم پڑا ہو لا الا اللہ سچے فہم کے ساتھ اور صحیح تقاضوں اور شرائط کے ساتھ انہیں میری شفاعت حاصل ہوگی تو یہ شرط اساسی شرط ہے شفاعت کے لیے اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی ناسن لماتمن امتھی لاعش و بلاشی شفایت ان لوگوں کو حاصل ہوگی میری امت کی ان افراد کو جن کی موت اس طرح ہے کہ انہوں نے شرک نہ کیا توحید پر مرے ہوں شرک پر نہ مرے ہوں کسی دور میں شرک ہو گیا تو اس سے سچی توبہ کر لے سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ کبھی شرک کی طرف نہ لوٹے پوری پختگی رسوخ کے ساتھ توحید کو اختیار کرے اور اپنا لے یہ حد بندی ہے سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح بخاری میں حدیث آپ فرماتے ہیں حد علی حد اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ کس کس کی شفاعت آپ نے کرنی اور اس کے مستحق اہل توحید ہیں ان سے اگر گناہ سرد ہوئے تو ان گناہوں کی بخشش کے لیے فیغمبل شفاعت کریں گے مگر اساس توحید اب فرق یہ ہے خارجیوں متضلا اور اہل سننا کے عقیدے میں کہ خارجی کہتے ہیں کبیرہ کہ گناہ کا انتخاب کرنے والا ایمان سے خارج ہے کفر میں داخل ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں متضلہ کہتے ہیں کبیرا گناہ کا ارتقاب کرنے والا ایمان سے خارج ہے مگر کفر میں داخل نہیں بلکہ ایمان و کفر کے دمان ایک ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے پر وہ قائم اور شفاق نہیں اس کے لیے آہن و کا عقیدہ بڑے محکم دلائل کے ساتھ یہ ہے کہ جو کبیرہ گنا کا ارتکاب کر لے وہ ایمان سے خارج نہیں ہے ایمان سے خارج تب ہوگا جب اس کلمے کا انکار کرے جس کلمے کو پڑھ کر ایمان میں داخل ہوا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی ترقید کا اچھا دونوں لا لاہ سنا کا عقیدہ وہ ایمان سے خارج نہیں ہے نہ وہ کفر میں داخل ہے اب جھونکہ مواحد ہے صاحب ترقید ہے اور کبیرہ گناہ کر رکھیں تو اس کے معاملے کی دو حیثیت ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ ویسے ہی معاف کر دے کہ اس نے شرک نہیں کیے بندے توحید پر قائم رہا تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے جنت کا داخلہ تھا فرما دے اس پر بے شمار دلائل موجود ہے حدیث موجود ہے مسن احمد کی حدیث جس میں ننانوے گناہوں کے رجسٹر ان کے پرختے اڑ گئے ایک پرچی کی بنا پر اشد اللہ اللہ, اللہ کی تحقیق کی قواہ اور اگر اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے دے ہاں بخشش کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے معاف کر دے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے اور پھر بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا وہ بھی نبی کی شفاعت کے ذریعے کب نکالا جائے گا جب اللہ چاہے اللہ جانتا ہے اس کے گناہ کتنے ہیں بد آماریاں کتنی ہیں تو اس کے بقدر اس کو سزا دی جائے گی اور بالآخر پھر شفاعت کے ذریعے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کسی کے گناہ زیادہ کسی کے کم تو گناہوں کے بقدر جہنم کی سزا ملے گی جبکہ جہنم کا عذاب ایسا کہ ایک لمحہ بھی قابل برداشت نہیں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی اس عذاب کو جھیل نہیں سکتا بھل اعظم ہم نے افتصار کے ساتھ ایک اعتقادی مسئلہ واضح کر دیا کہ شفاعت کیا ہے اور اہل سننا کا موقف کیا ہے اور یہ موقف سارا دلائل کے ساتھ ہے تفصیل کا وقت نہیں آگے بھی حدیث کا مضمون وہی ہے حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو چار مگر اس کے علاوی سید انسن ممالک رضے لانے ہوئے یہ فرماتے ہیں یخرج خرا جو قوم میں نارے ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا بائدما مساحم منہا صفا بعد اس کے کہ انہیں جہنم کی آگ سے شولے چھوئیں گے جہنم کی آگ سے ان کو شولہ چھوئیں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو ہے جہنم میں ڈال دیا گیا اور اس کے پورے وجود کو جہنم کی آگ نے ڈھانپ لی پورے وجود کو اوپر سے نیچے سے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے وہ پورا آگ میں گر چکا ہے یہ معاملہ کفار کے ساتھ ہے وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے یسلونہ یوم الدین وہ قیامدین جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے پوری طرح وہ آگ میں ڈوب جائیں گے آگ ان کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی پورے بدن کو پورے وجود کو لیکن جہاں تک معاملہ کا کا جو نافرمانیہ کرتے رہے وہ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ پوری طرح آگ میں ڈوبے گے نہیں بلکہ آگ کے شولے وہ انہیں چھونیں گے کبھی شوڑے جو ہیں بائیں طرف سے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے وہ شولے ان تک پہنچیں گے ہر طرف سے آگ ان پر حملہ نہیں ہوگی بلکہ آگ ان کو چھوے دن تک پہنچے گی کبھی کسی حصے اور کبھی کسی حصے میں یہ بات اس حدیث میں کہ یخرج قوم من النار ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا بعدما بادما مسا کہ ان کو چھوئیں گے جہنم کے شولے شعدے فیب خرول جنت میں داخل ہوں گے فی السلیم آہل جنت ال تو آہل جنت ان کا نام رکھیں گے یہ جہنمی جہنمی یہ جہنم والے لوگ ہیں ان کا یہ نام رکھیں گے الجہنم یہ یہ جہنمین مگر یہ نام بھی ان کی درخواست پر ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ انعام بٹھا دے گا بھلا دے گا سب کو حتیٰ کہ کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی جو ابتدا جنتی سے وہ بھی اور جن کو جہنم کی سزا دے کر جنت میں داخل کیا گا وہ بھی اور کوئی فرق نہیں رہے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا ہا ا اتقاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتقاء ہیں یہ بندے اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں ماتھے پر لکھا ہوگا اور ایک حدیث میں بل ہا الا اتقاء الجبار کے الفاظ اس جبار اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اس کی اتقاء بندے ہیں مگر یہ فرق برآخل مٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اکرام دیا جہنم سے نکالا جنت کا داخلہ عطا فرما دیا تمہیں جہنمیین کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں یہ بھی ختم فرما دے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر کے ان کے معاملے کو صاف کر دے گا اور پھر جو ایک ایک فرق اور امتیاز ہے اہل جنجر کے وہ ختم ہو جائے گا جو لوگ ابتدا داخل ہوئے وہ بھی اور جو بعد میں داخل ہوئے وہ بھی برابر ہو جائیں گے اور یہ ایک نسبت اور فرق ہے یہ مٹ جائے گا آگے حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو پانچ اس کے راوی ابو سعید خدری روقی اللہ تعالی علوم ہیں فواتیں اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخلہ آہل الجنت الجنہ جب داخل ہو جائیں گے اہل جنت جنت میں وہ آہل النارا نار اور اہل نار جہنم میں یعنی آہل الجنّا داخلہ کا فائل ہے اور الجنہ تھا داخلہ کا مفعول ہے باورفِ عطف ہے اور اس کا عطف آہل جنا پر داخلہ اہل نار اور آهل نار اور اہل نار اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور پورا حساب و کتاب کا تسکیہ ہو جائے گا جنتی جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے پھر یقود اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کا نفی قلب ہی مسقال حبت امن خرد من ایمان فخر جو ہو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اسے جہنم سے نکال دو یہ اس ارحم الراحمین کا فرمان بعض حدیث میں اللہ فرمایا گا کہ سب شفاعت کر چکے امبیا شفاعت کر چکے ملائکہ شفاعت کر چکے صالحین شفاعت کر چکے اب باقی ارحم الرحمین اب ارحم الرحمین کے بارے اس کی رحمت یہ اب نوبت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جہنم سے نکال دو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا یہ رائی کا دانہ نظر نہیں آتا دنیا میں موجود سب سے چھوٹی چیز جو آلات کی مدد سے دیکھا جا سکتا انہیں بھی نکال دو اتنا سا ایمان انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دو تنا ان کو نکالا جائے گا اور سنا کہ فی خراج نا قدم ان کو نکالا جائے گا جہنم سے جبکہ وہ جل چکے ہوں گے ان پڑھ کے مانا پوری طرح جل چکے ہوں گے یہ محش سے ماخوذ ہے اور محش کا معنی احتراک الجلد مشہور العظم کہ جلد پوری جل جار ختم ہو جائے اور ہڈیاں ظاہر ہو جائیں یہ معنی انتہائش کا جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو گوشت ان کا پورا جل چکا ہوگا اور ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی وعاد و الخما اور وہ بالکل کوئلہ بن چکے ہوں گے جل کر بالکل کوئلہ بن چکے ہوں گے فی الق نہر الحیات تو کچھ دیر کے لیے ان کو ڈالا جائے گا نہر الحیات میں وہاں پر وہ نہر جاری ہوگی اس نہر کا نام نہر الحیات اس میں وہ ڈالے جائیں گے اور میں کہ فی امب ہوں نہ کماتمبت الحبت حمیل اور وہ وہاں اگیں گے ان کے جسم جیسے دانا حمیل السیل میں اگتا ہے حمیل بنا محمول سیل یعنی جو پانی رواں دواں ہو ایک سیلابی شکل ہو اور نہر میں پانی جاری ہو وہ سیل کہلاتا ہے پانی کا جاری ہونا اور حمیل بمانا محمول جیسے جاری پانی کا محمول اگتا ہے وہ پانی آپ نے دیکھا ہو کبھی تو اس کے کناروں پر تن کے لکڑیاں دانے وغیرہ ساتھ بہرے ہوتے ہیں اور وہ دانا کوئی بھی اگر کسی کنارے میں وہ چلا جائے تو فوراً اگتا ہے وہ کناروں پر جھاڑیاں ہوتی پیچیدار چھوٹی چھوٹی زیادہ ابھرتی نہیں ہے اور وہ جلدی اگتی ہیں وہ جھاڑیاں وہ جب زمین گیلی ہوتی ہے پانی رما دما ہوتا ہے کوئی دانہ اگر کنارے پر آ جائے تو وہ فوراً اگتا ہے وہ جھاڑیاں بن جاتی فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم میں داخل کیے گئے ان کو نکالا جائے گا جسم ان کے کوئلہ بن چکے ہوں گے تو ان کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا اس نحر میں جس کا نام نحر الحیات زندگی کی نہر اس میں جو ہی ڈالا جائے گا وہ اس دانے کی طرح اگیں گے اور ان کے جسم آہستہ آہستہ درست ہوتے جائیں گے گوش بنتا جائے گا حتیٰ کہ وہ کامل انسان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے تو فرمایا کہ فی القون افی نحر الحیات ان کے جسموں کو ڈالا جائے گا ناہر الحیات میں فیم بت القما تمبت الخبت حمیل فیل اور وہ یوں اگیں گے جیسے ایک اناج کا دانہ اگتا ہے حمیل السل میں بہتے پانی کے کنارے میں جو, جو اگتا ہے نہر کے کنارے میں اس طرح وہ اگیں گے اور قالا فی حمیت سیل یہ تو السیل دونوں کا یہ ہی معنی ہے یہ فی حمیل سیل یا حمیت سیل راوی نے یہاں بھی امانت کا تقاضا پورا کر دیا کہ راوی حدیث نے حمیل السل کہا یہ ہمیں تو سہل کہا دونوں کا معنی ایک ہے یعنی سیلابی پانی جو نہر میں جاری ہو اور اس کے کنارے میں بعض وقت بیج پس جاتے ہیں اور وہ اگ جاتے ہیں جلدی اگتے ہیں اس طرح وہ لوگ جلدی اگیں گے اور ان کے جسم تیار ہوں گے حالانکہ وہ کوئلہ بن چکے ہیں مگر بالآخر گوشت وہ سارا ان کا مکمل ہو جائے گا اور مکمل انسان بن کے کھڑے ہو جائیں گے بقاض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ترو اللہ تنبت تو سفر ملتوی کہ تم نے وہ دانے نہیں دیکھے جو حمید سیل میں اٹھتے ہیں زرد رنگ کے اور ملتے ہوئے دار یعنی اوپر نہیں اٹھتے بلکہ نیچے ہی پیچ وہ کھاتے رہتے ہیں دار دانے اور جلدی اگتے ہیں منی نبی علیہ السلام جو مثال دی ہے تو مقصد یہ کہ جب نہر الحیات میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ان کے جسم جو کوئلہ بن چکے ہیں بہت جلدی ہرے بھرے ہوں گے اور بلاخ اگ کر تیار ہو جائیں گے اور بالکل وہ ایک کامل انسان کی شکل دھار لیں گے فرمایا کہ اتنی اجلت اور سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ جس طرح حمیر سیل میں دانا بیج اگتا ہے اور ایک پودا سا ایک جو زمین سے لگا ہوا ہو پیچدار جھاڑی تیار ہو جاتی ہے اس طرح وہ لوگ تیار ہوں گے اور ان کو جلدی پھر جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ جو موحدین نافرمان ہے توحید ہے مگر گناہ گار بھی تو ان کا پہلا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توحید کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیں جنت میں داخل کر دے جہنم میں ڈالے ہی نہ اور چاہے تو ان کو سزا دے اور سزا دینے کے بعد پھر جو شافعین شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت قبول کر کر کے ان کو جہنم سے نکالے اور جنت داخلہ صاحب فرما اور پھر جب سارے شافعین شفاعت کر چکیں گے تو باقی ارحم الراحمین پھر ارحم الراحمین کی باری آئے گی اور اللہ فرمائے گا جس جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اس کو جہنم سے نکال دو اور جنت, جنت کا داخلہ ادا فرما دو بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ منقانفی فی ہی ادنا ادنا ادن مسقانحبا دن کہ دن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی چھوٹا چھوٹا اور چھوٹا ایمان اسے جہنم سے نکال دو تو رحم الرحمین اس کی رحمت اس طرح لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کا داخلہ ان کو عطا کیا جائے گا تو یہ معاملہ یا تو شفاعت کے ساتھ ہوگا یا رب تعالی کی رحمت کے ساتھ ہوگا دونوں طرف کے نصوص الحمد للہ موجود ہیں اور یہ ساری حدیثیں رد ہیں متضلہ پر اور خارج پر خارجیوں پر متضلاع پر جو مرد کے بے کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں جو ایمان سے خارج ہے تو وہ کافی بن چکے اور کفار کی شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ موقع سے راجے یہ حق یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتے ہاں فاسق ضرور ہیں فاجر ضرور ہیں مگر توحید کی برکت سے وہ بخشش کے مستحق ہیں کہ ان کو بخش اطان مل جائے کہ جہنم میں داخلہ دیا جائے ان کو اور پھر شفاعت کے ذریعے انہیں نکالا جائے اور یا پھر بالآخر ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے آگے حدیث چھ ہزار ایک سو چھ اور اس کے راوی نعمان بن بشیر وزیر ندیر اسلام کے صحابی نعمان بن بشیر رواجہ کے سمے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی اسلام کو لکھ فرماتے ہوئے سنا ان احبن اہل نار عذابَ یوم القیامہ لاراجل اخم سی جمرت ان یغلی منہا دماغ ان احن اہل نار اہل النار میں سب سے ہلکا شخص عذاباً با اعتبار عذاب کے جہنمی ان جہنمیوں میں با اعتبار عذاب کے سب سے ہلکا انسان کیسا ہوگا اس کا عذاب کیسا ہوگا اس کو مانا عذاب میں مختلف درجات ہیں کہیں ہلکا کہیں بھاری کہیں بہت بھاری اور یہاں تعارف ہو رہا ہے ہلکے عذاب ہلکے ترین عذاب کا سخت ترین کا نہیں اس کا تو تعارف ہے ہی نہیں کہ اس کی نوعیت الکفیت کیا ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن یہاں سب سے ہلکے عذاب کا تعارف ہے کہ اس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا یوب القیامہ قیامت کے دن راج وہ شخص تو اس اور اخمس قدم ہے جس کے قدموں کے اخمس میں رکھا جائے گا ڈالا جائے گا جم رتل آگ کا انگارہ آگ کا کوئلہ گرم اخمص القدم ہے جو قدم کا نچلا حصہ ہے اور اس کا وسط کا حصہ جو تھوڑا سا اندر کو دسا ہوتا ہے ایک ایڑی ہے ایک آگے پنجہ ہے اور دونوں کے درمیان جو حصہ تھوڑا اوپر کو اٹھا ہوا تھوڑا گہرائی میں وہ اخمس کہلاتا ہے وہ تو ایڈی بھی اس کی محفوظ ہوگی بھی محفوظ ہوگا صرف قدموں کے وسط میں ایک کوئلہ رکھا جائے گا جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا روما کہ یغلی منہرا دماغ اس کا دماغ کھولے گا اس سے اس کوئلے سے حالانکہ پورا وزن محفوظ ہے ہاتھ پاؤں پیٹ سر ہر چیز محفوظ ہے لیکن پاؤں کا نچلا حصہ نچلا تلوا جو ہے اس کا بھی درمیان کا حصہ جو گہرا ہوتا ہے اس میں ایک کوئلہ رکھا جائے گا یعنی حتیٰ کہ پاؤں کی ایری محفوظ ہوگی پاؤں کا پنجہ عذاب سے محفوظ ہوگا صرف قدموں کے وسط میں ایک کوئلہ جہنم کا گرم کر کے رکھا جائے گا اتنی اس میں شدت ہوگی کہ یغلی منا دماغ ہو اس کا دماغ جوش مارے گا اور دماغ کھولے گا کیسے کھولے گا وہ آگے حدیث میں اس کا ذکر ہے راب ہوئی نوان بشیر ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو دو سندوں سے لائے دونوں سندوں کا مدار ابو اسحاق ہے اور پچھلی حدیث میں ابوا اسحاق کا شاگرد شعبہ بن حجاج اور اس حدیث میں ابو اسحاق کا شاگرد اسرائیل یہ دونوں سندیں مختلف ہیں مگر مدار سند ابوالحاق ہے اور ابو اسحاق نعوان بشیر صحابی رسول ان سے روایت کر رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہی جو پیچھے دیر گزری انہ نارے کہ عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا جہنمی کون ہے قیامت کے دن راجن وہ شخص اللہ اخم سے قدم ہے کہ جس کے دونوں قدموں کے نیچے ایک کوئلہ ڈالا جائے گا ایک ایک کوئلہ دونوں قدموں میں ایک کوئلہ دائیں قدم میں اور ایک کوئلہ بائیں قدم میں یہ اگلے دن اس کا دماغ کھولے گا اس سے جوش مارے گا کما یغ دل مرجل بالکم خم جیسے ہنڈیا میں پانی جوش مارتا بالخم خم ان خم خم کے ساتھ حاضر حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں تھوڑا سا رابع سے صاحب ہوا یہ اصل میں واؤ ہے واؤ آتے ان کما یغ دل مرجل بلکم خم مرجل ہنڈیا برتن کسی بھی چیز مٹی کا ہو یا لوہے کا ہو اور کم کم ایک خاص برتن کو بولتے ہیں جو تانبے کا بنا ہوتا ہے اور اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں پانی زیادہ جوش مارتا ہے جس طرح ہنڈیا یا کمکم میں پانی ڈال دو اس کو آگ کے رکھا جائے اور وہ پکتا رہے پکتا ہے کھولنے لگتا ہے اس طرح اس بندے کا دماغ کھولے گا جس کے پاؤں کے نیچے قدموں کے وسط میں جہنم کی آگ کا کوئلہ رکھا جائے گا اس طرح اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتے تو بلکم کم کی بجائے ول کم کم جی ایون حجر نے یہ تصویر کی ہے کہ جیسے ہنڈیا اور کم کم ایک مخصوص برتن تانبے کا بنا ہوا چھوٹے منہ والا اس میں پانی اگر ڈال کر آگ پر پکایا جائے گرم کیا جائے تو اس میں جس طرح جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ کھولتا ہے اس طرح اس کا دماغ کھولے گا یہ اس شخص کے عذاب کا ذکر ہے کہ اس کو جہنم میں سب سے ہلکا لا وہ جہنم میں اس کو داخل نہیں کیا گیا کنارے پر کھڑا کر دیا گیا ہاتھ پاؤں سر سب محفوظ ہے آج سے حتیٰ کہ پاؤں بھی محفوظ ہے اوپر کا حصہ پاؤں کی ایڑی محفوظ ہے پنجہ محفوظ ہے لیکن ایڑی اور پنجے کے درمیان جو اخمس ہے ایک گہری جگہ وہاں صرف کوئلہ رکھا جائے گا اور اس اس میں شدت اور حدت ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا کسی چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتے یہ سب سے ہلکا عذاب یعنی قابل برداشت ہے ہرگز گز جو سب سے شدید عذاب ہوگا وہ کیسا ہوگا اور کون اس کو برداشت کر پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک لہذا بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہر انسان جہنم سے بچاؤ کی تیاری کرے ایک لہذا ایک لمحہ کے عذاب کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس عذاب سے بچاؤ اختیار کیا جائے امام بخاری آگے جو حدیث لائے ہیں اس میں کچھ عمل بیان ہوئے جو اس عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں سبب بن سکتے ہیں یہ حدیث ابھی بن ہاکم رضی اللہ عنہ کی روایت سے 6108 ہزار ایک سو آٹھ وزع کے ان نبی صلی اللہ وسلم ذکر نارف آشاہ بے ہی فتحبر زمین ہے نویر اسلام نے جہنم کا ذکر کیا فاشا بے ہی اور اپنے چہرے کے ساتھ آپ نے اعراض کیا فاشا ہے بے اپنے چہرے کے ساتھ یعنی چہرہ ایک طرف گھمایا آپ نے یعنی یہ ظاہر کیا کہ گویا عذاب میرے قریب ہے جیسے کوئی آگ کا شعلہ آپ کی طرف کیا جائے اور آپ اپنے سر کو ایک طرف ہلا دیں بچنے کے لیے کوئی وار آپ پر کیا جائے اور آپ اپنے سر کو ایک طرف کر لیں تاکہ وار سے بچ سکیں یہ صورتحال حال تھی اشار میں وج ہے الطاف میں وجہ ہی آپ نے عذاب کا ذکر کیا وہ عذاب کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عذاب آپ کے سامنے حملہ آور ہونے والا ہے اور آپ نے اپنے چہرے سے ایک طرف اعراض کر کے ایک طرف جھانک کے گویا اس سے بچاؤ اختیار کیا مقصد ہے بچو آپ سے تو فرما کہ ذاکر النار آپ نے جہنم کو ایک بار ذکر کیا اشعبی اور اپنے چہرے کو ایک طرف آپ نے جھکا کر وہ اس عذاب سے بچنے کی ایک شکل آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کی تو تاغا پھر تحفظ کیا کہ یا اللہ اس عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے تحفظ کیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ جب بھی اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تحفظ کرو یا اللہ پناہ لے لے اس عذاب سے پناہ دے لے اللہ اعوذ آروز من النار جہنم کی آخ ہے تیری پناہ چاہتے یہ تعبض کی دعا جس میں چار چیزوں سے پناہ طلب کی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے اللہ عمین آروض بے کا بینا عذاب جہنم باؤذ حکم فطنت القبر واضح فطنت الدنیا والممات الماحیہ الماد من شر فتنا دل الدجال دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے قمر کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو ہر نماز میں یہ دعا مانگو تو آپ نے عذاب کا ذکر کیا اور صحابہ دیکھ رہے ہیں اپنا چہرہ آپ نے پھیر لیا ایک طرف گوئی عذاب سامنے ہے اور اس سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو یہ جلدی فوری بچاؤ کا انتظام کرنا اپنا چہرہ جھکا کر آپ نے صحابہ پر یہ مسئلہ واضح کیا تعاون امین اور عذاب سے تعاوط فرمایا اس عذاب سے اپنی پناہ میں لے نبی اللہ علیہ السلام کی حذیذ ہے ایک بندہ اگر تین بار اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کی پناہ طلب کر لے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لے تو جہنم خود بولتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا میں مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے اس کو پناہ دے دے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اگر جنت کا سوال تین بار کر لے تو جنت بول بہت کہ کی اللہ یہ تیرا بندہ جنت کا سوال کر رہا ہے اسے جنت کا داخلہ فرما دے یہ تاغذ کا فائدہ تو آپ نے تاغذ کیا اور پھر فرمایا کہ پھر دوبارہ ذکر کیا جائے یہ دو بار ہوا صحابہ دیکھ رہے دو بار آپ نے جہنم کا ذکر کیا دونوں دو بار آپ نے چہرے کو گھمایا ایک طرف التفات کیا اور دونوں دو بار آپ نے تاغذ بھی کیا جہنم کی عذاب سے پناہ بھی طلب کی اور پھر فرمایا اتنا قارا طلب شکتما بچ جاؤ جہنم سے خواہ آدھی کھجور خرج کر کے یا آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی فمن جس کے پاس خجور بھی نہ ہو فب قلم طیبہ تو وہ کلم طیبہ کے ذریعے جہنم سے بچ جائے معنی یہ کہ بچاؤ اختیار کرو اور بچاؤ بعض اوقات چھوٹے عمل سے بھی ممکن صرف اللہ تعالی اخلاص دیکھتے جہن سے پناہ طلب کرنے والا کتنا مخلص ہے اور کس قدر اس کے دل میں درد ہے اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اخلاص کی قوت سے وہ قابل قبول ہوتا ہے نبی رحمت نے دو عملوں کا ذکر کیا فلو میں شکم واہ ایک آدھی خجور بھی خرچ کر کے تم جہنم سے بچ سکتے ہو اخلاص کے ساتھ دو درد دل کے ساتھ دو اللہ تعالیٰ بخر بند سے راضی ہوتا ہے اخلاص والے عمل کو قبول کرتا ہے اور ہوا کہ بار بھی نہ ہو تو کل میں تو یہ اچھی بات یہ اس کی جگہ لے سکتی اور یہ بھی تمہیں جہنم سے بچا سکتی کوئی خیر خواہی کی بات کوئی اللہ کا ذکر کر لو لا اللہ پڑھ لو سبحان اللہ پڑھ لو الحمدللہ پڑھ لو کسی بھائی کو نیکی کا حکم دے دو استغفار کر لو کوئی بھی کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ صدقے کی نیابت کر سکتا ہے تو اس حدیث میں دو باتیں ذکر ہوئی جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک صدقہ تھوڑا ہو زیادہ ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو ریاکاری کے ساتھ نہ ہو اور دوسرا اگر صدقہ نہیں ہے دینے کی قوت توفیق نہیں ہے تو کلمہ طیبہ بھی صدقے کی جگہ تمہاری نیابت کر سکتا اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کو قبول کر کے تمہیں جہنم سے بچا سکتا تو زبان علیہ شریعت کی سماعت اور برکت اتنا عظیم عذاب اتنا ہولناک عذاب اور اس سے بچاؤ چھوٹے عمل سے بھی ممکن شرط یہ کہ وہ چھوٹا عمل اخلاص نیت پر قائم ریاکاری پر قائم نہ ہو تو نبی رسلان سمجھ اتنا کنارا بچ جاؤ جہنم سے ولو بشق بشکمہ آدھی کھجور خرچ کر کے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کلنا طیبہ کے ساتھ وہ خیر خواہی کی بات کہہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے جہنم سے بچاؤ اختیار کیا جا سکتا ہے آگے جو حدیث آ رہی ہے حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو نو اس کے علاوی سعید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تو آتے کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا عندو بذوکر ابو طالب آپ آب کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا فقال آپ نے فرمایا لعلہ اللہ تنفاہ یوم تھی شاید اسے میری شفاعت نفع دے دے قیامت کے دن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکا تھا اور کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا حالک نبی علیہ السلام نے مرتزند تک دعوت دی تھی کہ لا اللہ پڑھ لو یہاں تک کہا کہ فی ازون ہی میرے کان میں پڑھ دو ہاتھ جو لبی ربی یا قیامت میں قیامت کے دیں اس کان میں پڑے ہوئے کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا آپ کی شفاعت کروں گا مگر نہیں پڑا اور کلمہ پڑے بغیر دنیا سے چلا گیا تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میری شفاعت اس کو نفع دے شفاعت اہل ایمان کا حق ہے کافروں لوگ حق نہیں مگر ابو طالب و واحد انسان ہے جو اس عموم سے مستکسمہ ہے عموم کیا ہے کہ شفاعت معح کا حق ہے اہل ایمان کا حق ہے کافروں کی شفاعت نہیں ہے شوائے ابو طالب کی مگر وہ شفات کس قسم کی ہوگی دیکھو شفات کی دو صورتیں ایک ہے شفاعت اخراج اور ایک ہے شفاعت تخفیف شفاعت اخراج کیا ہے کہ شفاعت کر کے جہنم سے نکلوا لیں گے فلاں بندہ جہنم میں جا ہے اور اللہ کے حبیب شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکلوا لینا مگر یہاں شفاعت تخفیف ہے جہنم سے نکالا جانا ممکن نہیں مگر عذاب میں کمی ہو سکتی عذاب میں تخفیف ہو سکتی یہ شفاعت تخریف ہے تو شاید میری شفاعت اس کو نفع دے دے وہ شفاعت اخراج میں نار کی نہیں ہوگی جہنم سے نکالنے کی نہیں ہوگی بلکہ ہوگی کہ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے چنانچہ فرمایا کہ لال تنخواہ شفاط یوم القیامت شاید میرے چچا کو میری شفاعت قیامت کی نفع دے اور اس شفاعت کے ذریعے کیا ہو فیو فی جہزہ میں نے کہ ان کو کھڑا کر دیا جائے جہزہ میں طبقہ جہنم کا جہزہ جہنم کے جہزہ میں جہزہ وہ جگہ جہاں ایک انسان کھڑا ہو جائے تو جو وہاں چیز ہو وہ اس کے پاؤں تک ہے مثلا پانی پھر پاؤں تک اتنا گہرا نہیں کہ وہ اوپر ٹکنے تک پہنچ جائے کہ گھٹنے تک پہنچ جائے بلکہ پاؤں گیلے ہو رہے ہیں. وہ زحزاک اس طرح آگ ہے تو ایسی آگ نہیں کہ جو پورے جسم کو لپیٹے ہوئے بلکہ اتنی کہ پاؤں کے تلبوں کو بس ہو رہی اتنی آگ تو یہ طبقہ زحزہ کا تو فرمایا کہ جب لوگوں کا آ یغلی من ام ہی کہ وہ زحز طبق جو ہے اس میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا پورا جسم اس کا آگ سے بچا ہوا ہوگا اور صرف پاؤں تک اس کی آگ کا معاملہ ہوگا پاؤں تک آگ پہنچے گی لیکن یغلی مین ام و دماغ ہی اتنی اس میں شدت اور شدت ہوگی کہ اس کی ام دماغ اس سے جوش مارے گی ام دماغ کا معنی جو سر کی اوپر کی چوٹی جو سر کا آخری عمر کا حصہ وسط درمیانہ حصہ یہ ام دماغ کہلاتا ہے امی دماغ اس کا کھولے گا اور جوش مارے گا حالانکہ آگ صرف پہاڑوں کو چھو رہی تو جہذہ میں میرا چچا کھڑا ہوگا قیامت کے دن یعنی یہ عذاب کی تخفیف ہے اگر شفاعت نہ ہوتی تو وہ بھی پورا جسم اس کا آگ میں جل رہا چاروں طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ نے پوری طرح اس کو ڈھانپ لینا تھا لیکن پیارے پیغمبر کی شفاعت کی برکت سے صرف اتنا ان کو تخفیف دی جائے گی کہ باقی جسم ان کا آگ سے محفوظ ہوگا اور صرف پاؤں تک آگ چھری ہوگی مگر شدت اس کی بھی ہوگی اور وہ شدت کیا ہے اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتے باز ادین صحابہ نے پوچھا سہی مسلم کے عزیز کہ آپ کے چچا نے بڑی خدمت کی آپ کی آپ کی چچا نے آپ کو کفار کے شر سے بچایا اور جب تک رہے آپ کی حفاظت کی تو فرمایا کہ ہاں میرے چچا نے میری مدد کی نصرت کی حفاظت کی قیامت کا دن ہوگا میں اس کو آگ میں ڈوبا ہوا پاؤں گا ڈوبا ہوا لیکن وہ اقرطہ اور شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکال کر جہزہ میں لے آؤں گا ایک غمرات النار جب پوری طرح بندہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا اور ایک جہزہ جسم آگ سے بچ جائے گا اور صرف پاؤں کا حصہ آگ کو چھو رہا ہوگا باقی پورا بدن محفوظ ہوگا تو یہ شفاعت تخفیف ہے کہ عذاب میں تخفیف اور کمی کی شفاعت کرنا اخراج تو نہیں ہوگا اخراج جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے جنم سے نکالے تو نہیں جائیں گے یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے کفار کے لیے اخراج نہیں ہے لیکن بعض کفار کے لیے تخفیف ہے اللہ کے نبی کی شفاعت سے اور یہ صرف ابو طالب کے لیے ہے مجھنا وہ اس عموم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت قبول کر کے ابو طارف کو غمرات النا نار سے نکال کر زہزا میں منتقل کر دے گا جہاں ان کے جسم آگ میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا محفوظ ہوگا اور باقی پورے جو اس کا پاؤں ہے طلوہ وہ آگ کو چھو ہوگا اور پورا بدن اس کا محفوظ ہوگا تو اس سے شفات کی یہ قسم ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک شفاعت اخراج ہوتی ہے جہنم سے نکالنے کی اور ایک شفات یہ تقریب ہوتی ہے کہ جہنم میں رہے گا مگر عذاب ہلکا کر دیا جائے بڑا اجازت اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی شفاعت دا فرما دے جب گناہ کا بہت بڑا سہارا ہے تو باقی انشاءاللہ شاء اللہ آگے پڑھیں گے بتفیق وید اللہ تعالیٰ اقول قور بس فخر اللہ علکم رخر تعوان الحمدللہ رب ربرآ